نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے پیارے مدنی منو مدنی چینل کے سلسلے مدنی منو کے مدنی پھول اس میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں الحمد ہمارے یہاں جو مختلف دنوں میں یہ سلسلے پیش کیے جاتے ہیں آئیے آج آپ کو ایک بڑا ہی ایمان افروز قرآن واقعہ عرض کرتا ہوں یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا ہی عبرت انگیز اور انتہائی نصیحت آموز واقعہ ہے اور اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں نازل فرمایا ہے حضرت حزقیل یہ کون تھے یہ حضرت سیدنا راموسا علا نبی جنا والی صلاح کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر فائز ہوئے یہاں پر ایک بات جو ہم سب نے یاد رکھنی چاہیے وہ کیا ہے کہ عموماً اگر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کتنے انبیاء کرام علیم السلام مبوس کیے گئے تو جواب عموماً دیا جاتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار ایسا کہنا درست نہیں ہے امیر حضر سنت دامت برکاتم عالیہ نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کے صفحہ نمبر دو سو اڑسٹھ پر اس مسئلے کو لکھا ہے آپ اس کا جواب یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ تعداد معین نہ کی جائے کہنا ہی ہو تو اس طرح کا کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار یہ درست نہیں کم و بیش یعنی کم یا زیادہ ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیائی کرام دنیا میں تشریف لائے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی اور رحمت اللہ تعالی دے یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علی السلام کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں کہ خبریں اس میں جدا ہیں اور تعین یعنی اگر انبیاء اکرام کی تعداد کا تعین کر لیتے ہیں تو اس میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی ماننے کا پہلو ہے مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کرام دنیا میں تشریف لائے اور چونکہ اس میں جو تعداد مختلف کتابوں میں مختلف ہے تو علماء نے اسی لیے احتیاط ارشاد فرمائی کہ چونکہ اللہ کے ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا کرام دنیا میں تشریف لائے اور اگر ایک لاکھ تیئیس ہزار نو سو ننانوے آئے تو اس کا مطلب ایک کو زائد مانا یا اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک انبیاء نبی دنیا میں تشریف لائے تو اس کا مطلب ایک کو زیادہ مانا تو لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ کتنے انبیاء کے نام دنیا میں تشریف لائے تو جواب دیا جائے گا کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا دنیا میں تشریف لائے ٹھیک ہے تو آپ تمام اس کو یاد بھی کریں ہمارے قاری صاحبان ہمارے اساتذہ ان سوالات کو نوٹ کریں اور اس کی تکرار کریں کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدے کو درست فرمائے تو حضرت حزقیل علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں حضرت موسا علیہ السلام کی وفات اقدس کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت یوشا بن نون علی السلام ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور یہ حضرت حزقیل علیہ السلام تیسرے نمبر پر آئے ان کا جو واقعہ قرآن پاک میں لکھا ہے اس کا تذکرہ کچھ یوں ہوا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزکیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شہر میں تعاون کی وبا پھیل گئی ایک بیماری ہے جس میں بخار آتا ہے اور پھر لوگ انتقال کر جاتے ہیں اب لوگ چونکہ مرنے لگے تو جو زندہ بچ گئے ان تو موت کا خوف طاری ہو گیا کہ کہیں ہم بھی نہ مر جائیں تو یہ لوگ موت کے در سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے وہیں رہنے لگے اللہ تعالی کو ان کی یہ حرکت پسند نہ آئی وہ بہت زیادہ ناپسند ہوئی چنانچہ اللہ تعالی نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر بھیاک چیخ مار کر بلند آواز سے کہا منہ یعنی تم سب مر جاؤ اس محیب اور بیاانک چیخ کی آواز کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک یہ سب کے سب جن کی تعداد تقریباً ستر ہزار تھی سب کے سب مر گئے ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا انتظام ہی نہیں کر سکے اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بغیر کفن کے آٹھ دن تک پڑی رہیں رہی یہاں تک کہ ان میں سے بدبو اور سخت آفن پورے علاقے میں پھیلنے لگا تو لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر ان کے چاروں طرف دیواریں اٹھا دی تاکہ ان لاشوں کو اب کوئی درندہ نہ کھائے کچھ دنوں کے بعد حضرت حضیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے ستر ہزار انسانوں کو اس موت ناگہانی اور ان کی بے کفن لاشوں میں دیکھ کر رنج و علم سے ان کا دل بھر گیا اب نبی اپنی امت سے بڑی محبت کرتے ہیں آبدیدہ ہو گئے رو پڑے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ یہ میری قوم کے افراد اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے موت کے در سے یہ شہر چھوڑ کر جنگل آ گئے یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں ان لوگوں سے مجھے انس تھا میں ان سے محبت کرتا تھا یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی میں اکیلا رہ گیا اے میرے رب یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑتی تھی آپ بڑے دل سوز انداز میں رب تعلی سے دعا کر رہے تھے اچانک آپ پر یہ وحی اتری کہ اے حزقیل علیہ السلام آپ ان بکھری ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ اب اللہ کے نبی علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت اور کیسا مطلب آپ کو یہ منصب عطا کیا تھا کیسی اللہ تعالیٰ کی ان پر کرم نوازیاں تھیں کہ جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا تو یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیاں ستر ہزار افراد ان کی بکھری ہوئی ہڈیاں ان میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں اس کے ڈھانچے سے جڑ کر ڈھانچہ تیار ہو گیا پھر وہی آئی اے حزکیل علیہ السلام آپ فرما دیجیے کہ اے ہڈیوں تم کو اللہ تعالی کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو یہ کلام سنتے ہی فورن ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا دیکھتے دیکھتے گوشت چڑھ گیا پھر تیسری بار یہ وحی حاضر ہوئی کہ حزیل اب یہ کہہ دو کہ اے مر خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی ستر ہزار لاشیں دیکھتے ہی دیکھتے یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئی اللہم و لا الہ الا کما پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر آباد ہو گئے پھر اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی اور یہ جو لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں تبدیل ہو جاتا تھا اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ایسا میلا پن ان کے کپڑوں پر ظاہر ہو جاتا تو پیارے پیارے مدنی منو سور بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے پارا نمبر دو سور بقرہ آیت نمبر دو سو تینتالیس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم علی تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے در سے تو اللہ تعالی نے ان سے فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ فرما دیا بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ نہ ہیں تو ہمارا رب ارض وجل یہ کتنا کریم ہے کتنا کریم ہے بندوں پر کتنا فضل فرماتا ہے یہ بندے اس کی نافرمانی کرتے ہیں اس کے حکم کو ٹالتے ہیں مگر ہمارا رب از وجل ہماری خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور اپنے پیارے محبوب اپنے پیارے محبوب بندوں کے صدقے ان کی امتوں پر کرم نازل فرماتا ہے تو پیارے پیارے مدنی منوں اسی طرح تو مطلب ہم بھی گناہ ہیں ہم بھی گناہ ہیں آپ دیکھیں اس امت پر کیسی کیسی پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں تنگ دستیاں ہیں بے روزگاریاں ہیں خوف ہے دہشت ہے تو اللہ تعالی جس جو قوم گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے تو کتابوں میں لکھا ہے قرآن و حدیث میں علماء اس کی تفاصر بیان کرتے ہیں اس کی شرح بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو آفتیں مصیبتیں آتی ہیں گناہوں کے سبب آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے یہ بندہ بڑا نا ہے اگر یہ بندہ اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرے رب تعلی اس کی توبہ کو ضرور معاف فرماتا ہے خلتا ہوں کو میری مٹائینی فتاری مٹلا فصلت بنایا الہی مجھے نیک فصلت بنایا کر کرم یا کرم کر کرم کر کرم یا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی ال محمد تو پیارے پیارے مدنی منو اس واقعے میں جو مدنی پھول ملتے ہیں اس میں ایک مدنی پھول تو یہ بھی ہوا کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان بچا نہیں سکتا ہے یعنی جس کا جو وقت مقرر ہے اس کو اپنے اس مقرر وقت میں اس دنیا سے چانا ہے ایک سیکنڈ پہلے بھی نہیں اس کو موت آتی نہ ایک سیکنڈ کے بعد آئے گی لہذا بندوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہیں اور جہاں جہاں شریعت کا حکم ہے جیسے یہ افراد تعاون کی بیماری سے ڈر کر بھاگے تو اس میں ظاہر ہے کہ اس معاملے میں احتیاط کرنی ہے اور اس میں جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کے ذریعے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ انبیاء کرام کی جب جب بھی جس جس نے نافرمانی کی ٹھیک ہے بسا اوقات اس کو بڑی آرام آرام دہ زندگی گزارتا ہے لیکن آفتیں مصیبتیں جو نازل ہوتی ہیں وہ اسی کا سبب بنتی ہیں نمازیں ہمارے نبی علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی نے ہی تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا پیغام میں ارشاد فرمایا کہ نماز کی پابندی کرنی ہے سچ بولنا ہے ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے اپنی زندگی ان ان احکامات کے مطابق گزارنی ہے اب جو اس پر عمل نہیں کرتا تو پیارے پیارے مدنی منو بسا اوقا تو بڑی آرام دہ زندگی گزارتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی اس کے نبیوں کی نافرمانی یہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی کا سبب بن جاتی ہے تو ہم نے یہ سنا کہ موت یہ جب وقت مقرر ہوگا یہ آئے گی اور اللہ تعالی سے آفیت طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی اپنا فضل و کرم ہم پر نازل فرمائے اور ہمیں بری موت سے بچائے بیماریوں سے بچائے اور جیسا کہ ہم نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ کیا انداز دیکھا کہ ان نافرمانوں نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوا اور یہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے بے کفن مطلب یہ ان کی لاشیں سڑ رہی تھیں پر اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا اور اپنے نبی علیہ السلام کی دعا قبول کی اور دیکھتے دیکھتے ان کی دعاؤں کے صدقے وہ ستر ہزار افراد وہ زندہ کر دیے گئے اس زمن میں ایک بڑا پیارا مطلب ایک حکایت لکھی ہے یہ دیکھیں موت سے فرار نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ بنی امیہ کا بادشاہ عبدل ملک بن مروان جب ان کے شام میں تعاون کی وبا پھیلی تو موت کے ڈر سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شہر سے باہر بھاگ نکلا ساتھ میں اپنے خاص غلام اور کچھ فوج بھی لے لی اب وہ تعاون کی جو بیماری تھی جیسا کہ میں نے آج کیا کہ اس میں بخار چڑھتا ہے اور دیگر کچھ اس قسم کی آزمائشیں ہوتی ہیں تو اس قدر اس بیماری سے وہ ڈرتا تھا کہ زمین پر پاؤں ہی نہیں رکھتا تھا بلکہ گھوڑے کی پیٹ پر ہی یہ سوتا تھا دوران سفر ایک رات اس کو نیند نہیں آ رہی تھی تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے کوئی قصہ سناؤ کوئی واقعہ سناؤ وہ غلام بڑا ہوشیار تھا اس نے سوچا کہ بادشاہ کو نصیحت کرنے کا یہ بڑا اچھا موقع ہے چنانچہ اس نے واقعہ کچھ یوں سنا کہ بادشاہ سلامت قصہ یہ ہے کہ ایک لومڑی اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک شیر کی خدمت میں رہا کرتی تھی کہ میں شیر کے پاس رہوں گی تو کوئی دوسرا جانور مجھ پر حملہ نہیں کرے گا اور واقعی وہ شیر کی وجہ سے کوئی درندہ لومڑی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا اور نیات بے خوفی اور بہت اطمینان سے وہ شیر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی اچانک ایک دن ایک وہ لومڑی پر جھپٹا اس نے حملہ کیا تو لومڑی بھاگ کر شیر کے پاس چلی گئی شیر نے اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا اکاب دوسری بار جھپٹا اور لومڑی کو شیر کی پیٹھ پر سے اپنے پنجوں میں دبا کر وہ جنگل کی طرف اڑ گیا لومڑی چلا چلا کر شیر کو فریاد کرنے لگی کہ بچاؤ بچاؤ یہ مجھے اٹھا کر لے جا رہا ہے تو شیر نے کہا اے لومڑی میں زمین پر رہنے والے درندوں سے تیری حفاظت کر سکتا ہوں لیکن آسمان کی طرف سے حملہ کرنے والوں سے میں تجھے نہیں بچا سکتا تو یہ واقعہ سن کر عبد الملک بادشاہ کو بڑی عبرت حاصل ہوئی اور اس کی سمجھ میں آ کہ میری فوج ان دشمنوں سے تو میری حفاظت کر سکتی ہے جو زمین پر رہتی ہیں مگر جو بلا اور وبائیں آسمانوں سے مجھ پر حملہ آور ہوتی ہیں ان کو نہ مجھے میری بادشاہ ہی بچا سکتی ہے نہ میرا خزانہ اور نہ میرا لشکر مجھے نہیں بچا سکتا آسمانی بج... بلاؤں سے بچانے والا تو خدا کے علاوہ اور کون ہی ہو سکتا تو یہ سوچ کر عبد الملک بن مروان کے دل سے تعاون کا خوف نکل گیا اور وہ اللہ کی رضا پر راضی رہ کر سکون اور اطمینان سے اپنے شاہی محل میں زندگی گزارنے لگا تو ہم جو مصیبتیں آفتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں اور خاص کر مدنی منہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ گھر میں بھی بعض اوقات پریشانیاں ہو جاتی ہیں بیماریاں ہو جاتی ہیں تو دعا اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے جو امی ابو کو ہوئی ہو بھائی بہن بیمار ہوتے ہوں دادا دادی بیمار ہوتے ہوں یا گھر میں کوئی کاروباری مسئلہ ہو یا شہر کے کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا کریں اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے وہ چاہے تو یکایک ہم پر یہ مصیبتیں اور آفتوں کی جو بادل ہیں اور جو یہ خوف ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو یکایک یہ سب دور ہو سکتا ہے وہ وہ بے نیاز ہے وہ بے نیاز ہے اور ہم اگر ان معاملات میں دیکھتے ہیں تو حقیقت ہے کہ ہمارے اس میں گناہ بہت ہیں تو آپ تو مدنی منع ہیں کئی ایسے ہوں گے جو نابالغ ہیں تو آپ ہمارے لیے بھی گھر والوں کے لیے بھی ملک والوں کے لیے بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہاتھ اٹھائیں ہاتھ اٹھائیں کہ ہمارا رب از وجل ہم پر کرم فرمائے اور ہم سے یہ مصیبتیں اور یہ آفتیں رب تعلیٰ جو ہے وہ دور فرمائے ہمارے گناہوں کو رب تعلیٰ معاف فرمائے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب سے ہم سب سے تمام عالم اسلام سے یہ مصیبتیں اور پریشانیاں بیماریاں سب دور فرمائیں صلوا على الحبيب صلى الله تعالی على محمد و علی الی و صحبه و بارک و صلیم الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین مٹا دے رنجو الم یا الہی مٹا دے المیاہی اطاکل ہمیں اک نوم یا اتاکل ہمیں اک نومیا مجھے س فو کرم یا ہم شاہ لو کرم یا ہم شاہ ہو لطف کرم یا الہی خدا یا میں سے بچانا یا برے خاتی میں سے بچانا پڑھو کلی ماں جب نک لمیا علای پڑھوں کلی ماں جب نکلے دم یا علای ہمیشہ ہو لطف پو کرم یا سب مولا تو کو بے سب کر, کرم کر کرم یا کرم کرم کرم یا علا کرم کرم کر کرم, کر, کرم یا بجاہ النبی جلمین صلی اللہ ہندی نمین وسلم تو پیارے پیارے مدنی منو کوشش کیا کریں کوشش کیا کریں جب بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے پڑوسیوں کے لیے اپنے شہر والوں کے لیے اپنے ملک والوں کے لیے پورے عالم اسلام کے لیے دعا کرتے رہے کہ دعا میں بڑی طاقت ہے اور بندے کا دعا میں گڑ گڑانا یہ رب تعالیٰ کو پسند آتا ہے جیسا کہ ہم نے واقعہ سنا کہ اللہ کے نبی نے جب اپنی امت کو اس حال میں دیکھا تو ان کا دل بھر گیا تو آپ بھی ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھایا کریں اور سب کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب بخشش فرما دے اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانیاں نازل فرمائے ہر قسم کی خوف دہشت امنی بے سکونی بے روزگاری ناچاقیاں جو جو بھی آزمائش ہوتی ہیں جو جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں بندہ اپنے زب سے دعا کرے اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے فضل کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مدنی سوچ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے تو بس مدنی چینل دیکھتے رہیں گے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ یہ مدنی سوچ ملے گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے سلسلے کا وقت پورا ہو چکا اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ